بہرحال یہ آیت تو ہو گئی گویا کہ اس کا رخ ہے بخار کی طرف مشرقین کی طرف اب اہل ایمان سے اللہ ہو اب ستر شاہر ہی مسلمانوں ذرا سوچو وہ اللہ ہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رس کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ یکروں کا ترجمہ جب ہم تنگ کرتے ہیں تو یہ مراد ہے ترجمہ ہے اندازے سے دینا ناپتول سے دینا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہیں گے راشننگ کر دیتا ہے بس ضرورت کے مطابق آج کا لے لو جو ہے کل کے لیے نہیں ہے آج کا راشن لے لو یہ یقدر جو ہے یہ ہے ادرا یکدروں سے اندازہ کر دینا راشننگ کر دینا اور ظاہر بات ہے کہ انسان پر یہ بھی شے گرا گزرتی ہے وہ تو چاہتا ہے کہ مہینے بھر کا اناج میں آج ہی لے جا کر گھر میں ڈال لوں سال بھر کا سازو سامان میرے پاس آج ہی فراہم ہو جائے تو وہ ہے گویا کہ مست رزق کا پھیلاؤ رزق کی کشادگی اللہ ہو جب سو تو و, و یقدر اللہ اللہ ہی ہے کہ کشادہ بھی کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے راشنگ کر دیتا ہے ناپ توڑ کر دینے لگتا ہے ان اللہ بک الشاہین علیم یقین اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے رزق کی کشادگی کسی کے لیے تنگی یہ بھی اس کے علم کامل کی بنیاد پر بسا اوقات کسی شخص کے حق میں رزق کی تنگی ہی مفید ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص کم ظرف ہے ذرا سا بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تو یہ چھلک جائے گا پیمانہ اس کے اندر جو ہے شکر نہیں رہے گا اس میں غرور پیدا ہو جائے گا اس میں اکڑ پیدا ہو جائے گی لہذا اس کے حق میں مفید ہے کہ ناپ تول سے ہی اسے روز کا روز کی روزی جو ہے وہ روز ملتی رہے اور اس کے پاس کشادگی کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں بغاوت کے اوپر آبادہ ہو جائے تو کیا پتا اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اس کے بعد پھر ایک آیت آ اب اس کا رخ پھر کفار کی طرف وہ لائن سالتا ہوں نظر اللہ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے نازل فرمایا ہے آسمان سے پانی اور پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد یقول اللہ وہ فورن کہیں گے لازمن کہیں گے اللہ نے یہ کام بھی اللہ کا ہے کل الحمد اول اللہ تو اب آپ کہیے کل حمد بھی تو پھر اسی کے لیے کل شکر بھی تو اسی کا ہونا چاہیے اور حمد اور شکر ہی ہے جو عبادت کا رخ اختیار کرتے ہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ کہ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی احسان کریں تو ہل جزاء الحسان ہے احسان کا بدلہ تو احسان ہے اب اگر ایک شخص نے انسان میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا آپ بھی کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ چکا دیں گے اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہوگا یا جیسے کہ میں نے بارہ اب اس کو بیان کیا ہے مستن کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سورج دیوتا ہے دیکھو اس کی گرمی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اسی سے ہوا چلتی ہے بارش آتی ہے یہ سارا ہمارا جو دنیا کے اندر حیات کا یہ سلسلہ ہے واقعہ یہ ہے کہ سورج اس کے لیے اسماب وسائل میں سے بڑا مرکزی ایک حیثیت رکھنے والی شہ ہے اب سورج کے ان احسانات کا بدلہ کیسے چکا ہے بس یہی ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ جب سورج طلوع ہو رہا ہو سجدہ کر دو جب غروب ہو رہا ہو سجدہ کر دو یہی کر سکتے ہو نا تو در حقیقت جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اگر تو انسانوں کی طرف سے احسان ہے تو شکر جو ہے آپ نے ادا کر دیا بدلہ اتار دیا اس نے کوئی بھلائی آپ کے ساتھ کی تھی آپ نے کوئی بھلائی اس کے ساتھ کر دی لیکن یہ کہ اگر کوئی ماں فوقل فطرت ہستی ہے آپ کی سطح سے بالا تر ہے ما فوقت طبیتی کوئی ہستی ہے تو آپ کیا کریں گے سوایش کے کہ اس کے سامنے جھکائیں سجدہ کریں اس کے حمد کے ترانے اللہ اس کی تعریف کریں اس کی مناجات کریں تو یہ ہے در حقیقت حمد کا تعلق یہاں کہ پھر بندگی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے بل اکثر عم لا یا لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اس کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے اب اس کا رخ پھر اہل ایمان کی طرف اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس کے بعد جو آخری آیت اس کی آئے گی اور اس سورہ مبارکہ کی یہ نہایت پروفاؤنڈ آیات ہے دنیا اللہ یوں سمجھیے کہ ساری باتوں کا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ساری باتیں جو ہے اس ایک بات میں آ کے جمع ہو گئی اور دیکھو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا بہ نت دار الخرت الہ الحوان لو تالو یا اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا سو باتوں کی ایک بات اصل شہ یہ ہے انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے یہ تو ہمارا ایک عارضی سے گزرگاہ ہے کنفر دنیا کا نہ کا غریب ہو نوعاب سبیل دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم راہ چلتے مسافر ہو راہ گزر راہ گزار ایک انسان ہے مسافر ہے یا اجنبی ہے ایسے رہ منزل تو یہ ہے نہیں تمہارا گھر نہیں پرمانٹ ابورڈ نہیں تو فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے یہاں کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے تو وہ بادشاہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے فرق صرف یہ ہے کہ ڈرامہ تین گھنٹے میں ختم ہو گیا اس کی بادشاہت کا کھیل تیس سال میں ختم ہو جائے گا اس کے سوا تو کوئی فرق نہیں موت آئے گی ڈیتھ دی لیولر یہ بادشاہ سلامت بھی اسی قبر میں جا کر دفن ہو جائیں گے اور پھر جو کچھ ان پر بیتے گی وہ تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر وہ معاملہ ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا بس یہ ہے تھوڑا سے دن کا یہ کھیل تماشا ہے ایک ناٹک ہے ایک کھیل ہو رہا ہے اس میں کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے کوئی گدا ہے کوئی امیر ہے حقیقت میں تو کسی کے لیے بھی وہ حیثیت ہے ہی نہیں ممن حیات دنیا مما حاضل حیات ال دنیا اللہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کچھ کھیل ہے کچھ تماشا ہے یعنی یہ کہ اس اعتبار سے اگر اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا جائے تب ورنہ اگر اس کو ذریعہ بنایا جائے آخرت کے لیے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی زندگی اسی لیے حضور نے فرمایا الدنیا دنیا مزرا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے یہاں کسی نے کچھ بویا ہی دے تو وہاں کاٹے گا کیا خال یہاں محنت کرو گے تو اجر و ثواب وہاں ملے گا اگر آخرت پیش نظر ہے مطلوب و مقصود وہ ہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لہذا نہایت قیمتی ہے بلکہ امارٹل ہے ابدی ہے غیر فانی ہے ہر لمحہ اس لیے کہ اس میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ غیر فانی اور غیر مختلف زندگی میں اس کے نتائج پھیلے ہوئے ہوں گے لہذا پوٹینشیلی اس زندگی کا بھی ہر لمحہ جو ہے وہ اٹرنل ہے ابدی ہے لیکن اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے تو یہ کھیل تماشا اس کے سوا کچھ بھی نہیں لو کانو یا کاش کے انہیں معلوم ہوتا اب پھر دیکھیے تر مضمون آ گیا کفار کی طرف وزا رقیب فلفل کے دام اللہ مغلسین اللہ الدین طلبا نجاہ برضر کو ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے وہ کشتی چونکہ ذرا ڈولتی رہتی ہے زمین تو آدمی جب چلتا ہے زمین پر تو زمین تو بڑی پختہ ہے اس پہ وہ قدم جگمگاتا اس میں نہیں ہے پانی میں تو ہے کشتی ہے ہچکولے کھا رہی ہے تو کشتی میں بیٹھا ہوا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو وہ جو اس کی سیلف کانفیڈنس ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا اور خاص طور پہ اگر تیز ہوا چل پڑی کہیں کوئی طوفانی کیفیت ہو گئی تو پھر پکارتے ہیں اللہ کو پیدا رکھ فی الفلک دعو اللہ بخن سیندین تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اپنی اطاعت اور اپنا دین خالص کرتے ہوئے فلما نجا ہوں منل اور یہاں گویا کہ پس منظر میں ہے طوفان اس لیے کہ فرمایا جب اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں اور پہنچا دیتا ہے خشکی پر تو اب شرک کرنا شروع کر دیتے یہی معاملہ ہوا تھا حضرت اکرما کے ساتھ اکرما ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے اکرما ابو جہل کے بیٹے تھے تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا ان کے اندر بھی سرکشی اسی انداز کی تھی کہ فتح بکا کے بعد آفریشن نو ہجری میں جب وہ آیات پڑھ کر سنا دی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حج کے اجتماع میں کیا بس یہ چار مہینے ہیں فیض الق الشر الحرم فخل مشرقین چار مہینوں کی مولت ہے یہ اشر حرم جیسے ہی ختم ہوں گے قتل عام شروع ہو جائے گا مشرقین کا تو اس پر وہ اکڑ والا انسان وہ پھر اب مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کبھی یوں سمجھئے کہ پندرہ سال پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حفشے کی طرف اب مشرقین جا رہے ہیں اس لیے کہ ٹیبلز ٹیبل ٹرن صورتحال تبدیل ہو چکی وہاں جبکہ وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے کشتی میں تھے اس لیے کہ بحر احمر ہے ریڈ سی ہے درمیان میں حفشا کے اور جزیرہ نمایاں عرب کے طوفان آیا سب مشرقین تھے لیکن پکارنے لگے صرف اللہ کو تو اچانک انہیں خیال آیا اگر ہماری فطرت کے اندر یہی توحید مزمر ہے. اس وقت ہمیں نہ لات یاد آئی نہ غزہ یاد آئی نہ مناط یاد آئی نہ ہوبل یاد آیا کوئی بھی نہیں صرف ایک اللہ کو ہم پکار لیں اس کا مطلب ہے ہماری فطرت صرف ایک اللہ کو مانتی ہے یہ سب ڈھکوس ہیں ان ہی اللہ تم او حال تم یہ کچھ نام تو ہم نے رکھ لی ان کی حقیقت کوئی نہیں ہمارا دل ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہماری فطرت ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتی وہیں سے لوٹے اور ایمان لے آئے اور وہی حضرت ایک ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عید خلافت میں پھر مردانگی کے جوہر جو انہوں نے دکھائے ہیں وہ تو اگر ابو جہل بھی ایمان لے آیا ہوتا تو اس کی بھی جو کیفیت ہوتی وہ ظاہر بات ہے اس سے ثابت ہے کہ حضور نے تو گویا کہ بریکٹ کر دیا تھا ایکویٹ کر دیا تھا ایک طرف ابو جہل دوسری طرف حضرت عمر اے اللہ عمر ابن ابوالخطاب اور عمر ابن ابلشاب میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں جو معلومات برابر کی شخصیتیں تھیں ایمان لے آتا تو وہاں پہنچ جاتا ایمان نہیں لایا ہے تو بدبختی کی انتہا کو پہنچ گیا تو یہی معاملہ بیٹے کا ایمان لانے کے بعد پھر جو کار ہائے انہوں نے جو کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا بڑا ایک ضروری باب ہے لیکفرو میں نہ ہوں اب یہ شرک کرتے ہیں تاکہ یہ ناشکری کریں یہ گویا کہ نتیجہ فیل جو ہے چاہے ان کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کے اس عمل سے لازمن نتیجہ یہ برابد ہو رہا ہے کہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی کہ جو ہم نے انہیں دی ہے ہماری نعمتوں کو اور وہ استعمال کریں ہمارے ساتھ شرک کرتے ہوئے بھلے یمت اور کچھ فائدہ اٹھا لیں برت ان چیزوں کو استعمال کر لیں برت لیں زندگی میں کچھ لذتیں اور آسائشیں حاصل کر لیں فصوف ف یا قریب پھر انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ کمتقاسم حتہ زر تم کلہ سو فتحم سم کلّ صو فتح حقیقت تو کھلے گی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور ادھر منقن نکیر حاضر ہو جائیں گے حقیقت تو اس کے منکشف ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی فسو فیالم قریب معلوم ہو جائے گا اب ایک مضمون آ ہے بہت اہم اب الم غرا انا جالنا یہ بھی اس طرح کی آیت ہے جس کے دو رخ ہیں کو فاروق اشرقین سے بھی اور اہل ایمان سے بھی یہ گویا کہ اس طرح کی آئے ہے کہ جس کا ایک پہلو ادھر ہے اور ایک پہلو ادھر ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا اب الم یار جالنا ہر امن آمن ویوتا خط ناسمن ہو اور ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں خطف کہتے ہیں اچک لینا جیسے کہ بجلی کسی کی نگاہ میں چکا چوند ہو جاتی اس کے لیے بھی لفظ خطف آیا ہے بھائی تو خطف الناسم افبل باطل اب نعمت اللہ یقفرون تو کیا یہ باطل کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ دیکھو کہ اس سرزمین نے مکہ کو جو حرم بنا دیا ہے امن کی جگہ بنا دی ہے کس نے بنایا اس کا اختیار بھی تو اللہ ہی کو حاصل ہے اللہ ہی نے اس گھر کی وجہ سے جیسا کہ لے علاف قریشن گھر کی وجہ سے تمہیں امن ملا ہوا ہے یہ اللہ کا گھر بیت اللہ اس کے توفید تمہیں امن نصیب ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ قریش کے قبیلے جو تھے تجارتی قبیلے ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اس لیے کہ بیت اللہ کے متوق تھے اور کسی کا قبیلہ جو ہے کسی کا کاروان جو ہے کسی کا جو قافلہ ہے تجارتی وہ بچ کے نہیں جا سکتا تھا لہذا منوپلی انہیں حاصل ہو گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی سارا سامان جو ہے تجارتی آتا تھا جزائر اشرف ال ہند سے ہندوستان سے چین سے اور یمن کے سائڈ پر اترتا تھا سارا تجارتی سامان آتا تھا یورپ کے ممالک سے اور وہ شام کے سائل پر فلسطین کے سائڈ پر اترتا تھا ان دو پوائنٹس کے درمیان رحدت شتاع و یہ جو قافلے چلتے تھے قریش کے سردیوں میں جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف اس لیے کہ وہ چونکہ گرم علاقہ ہے تو سردی کا موسم اس کے لیے رکھا تھا گرمیوں میں جاتے تھے شمال کی طرف شام کی طرف اس لیے کہ وہاں کا موسم بہتر ہے بلے علاف قریشن ایلافل شتا و سیف من خوف اسی کی تفیل تمہیں بھوک سے نجات دی تمہیں کھانے کو دیا رس دیا اور تمہیں خوف سے امن اطا کیا تو یہ سب اللہ نے کیا ہے اس میں ایک طرف گفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہو اللہ کے نشانات کی اس گھر ہی کے اصل مقصد کو تم نے تباہوں برباد کر دیا یہ توحید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم نے تم نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا دوسری طرف اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ اس نے اس سرزمین عرب کے اندر جہاں کہیں امن نہیں کسی قافلے کے لیے بچ کر نکلنے کا امکان نہیں اس کو جزیرہ بنا رکھا ہے امن کا یہاں باپ کا قاتل بھی کسی کو نظر آ جاتا تھا بدترین جاہلیت کے دور میں بھی کوئی شخص جو ہے جو سال سال سے تلاش میں تھا اپنے باپ کے قاتل کے کہ کہیں مل جائے اور میں انتقام کی آگ جو ہے بجھا سکوں اور حرم میں اسے نظر آ گیا ہے باپ کا قاتل وہاں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ حرم ہے تو اللہ کی قدرت اللہ کی یہ شان دیکھو اسی پر توقل کرو کسی سے تمہارے اندر وہ توکل پیدا ہوگا اور تفید العمر اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ ان کا ایک قریبی مانوی رب جو ہے جو سابق سورہ ہے سورہ قصص سے بھی جڑتا ہے چنانچہ یہ مضمون ذرا میں جلدی میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہاں بھی یہ ستاون سے لے کر اور چند آیات میں آیا ہے وہ کالو ان نتب ان ہدا ماں کا خطف یہ قریش کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہم اچھک لیے جائیں گے اپنی زمین سے یہ مشرقی نے مکہ کا کال کہ ہمیں جو یہاں سکون اور امن اور چین ملا ہوا ہے اور ہمارے قافلوں کو جو حفاظت ملی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مکے کے اندر اس حرم میں ہم نے تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے گویا کہ وہ بت ہمارے پاس ہوسٹیجز ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یرغمالی ہیں تمام قبیلوں کے خدا ہمارے یرغمالی ہیں تو ہمارے قافلوں پر کون حملہ کر سکتا ہے اگر ہم اس شرک سے پاک کر دیں اس گھر سے بتوں کو نکال دیں تو پھر ہماری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ کہ ہمارے قافلوں پر بھی حملے ہوں گے اور ہمارے لیے جو رزق کا معاملہ ہے اور جو امن ہے اور جو ہمیں یہاں بالادستی حاصل ہے سیادت حاصل ہے عرب میں وہ ختم ہو جائے گی اس کا جواب دیا اب اللہ نمکن لہو ہمارا <آمنہ> یہ حرم کو جو امن کی جگہ بنانے والے کیا ہم نہیں کیا کسی اور نے بنایا ہے یوجماعلے ہیں سمرا تو کل نشے اور اس کی جانی تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز کے سمرات کھینچے چلے آتے ہیں حج کا موسم ہے اور چلے آ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے پھل چلے آ ہر شہر آپ کو میسر آ رہی اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے جیسے کہ سورہ حج کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو دور دور سے اور بہت لمبے سفر طے کر کے آتے تھے کل فج، فجن عابی سمرا تو کل شہین رسکم مل لگنا ولا کن اکثر ہم لیکن ان کی اکثریت دل نہیں رکھتی اس اصل حقیقت سے ان کی نگاہیں اوجل ہیں وہ ان بتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے امن ملا ہوا حالانکہ حقیقت میں امن دینے والا اللہ ہے وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے اب الم یورنا جالنا ہر افیل بات اللہ اس کے بعد پھر کفار کی طرف اشارہ ہو گیا وہ من اسلم جا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ توہمت لگائے یعنی یہ کہ دو سب سے بڑے جرم کیا ہوں گے ایک یہ کہ کسی شخص کو نبوت نہ ملی ہو اور وہ نبوت کا دعوی کرے وہ جھوٹ جڑ رہا ہے اللہ پر توہمت لگا رہا ہے اور دوسرا اس, اسی کے ہم بدن دوسرا جرم کیا ہے او ابل حق تے لمبا جا کہ جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکزیب کر دے اسے جھٹلا دے یعنی اگر بالفرض محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں لیکن یہاں کی در حقیقت حضور کی سیرت اور کردار جو ہے وہ پس منظر میں ہے تم میں سے کون ہے جو یہ گمان کر سکے جس شخص نے آج تک چالیس پچاس برس تمہارے مابین بہن بتاائے ہیں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا یہ معاملہ جو ہے یہ تمہارے غور و فکر کا مستحد ہے تو ومن وفطراً الہ صفی جہنم مسلم کا آفری کیا جہنم ہی میں جگہ اور ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافیوں کے لیے اب وہ آخری آیت آ گئی مجھے خود احساس ہے کہ میں نے آج کچھ اجنت سے کام لیا ہے تیزی سے ہم گزرے ہیں لیکن یہ کہ آج میں چاہتا تھا کہ ہمارا یہ دس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے یہ آیت مبارکہ یہ سب سے بڑی ری ایشورنس سب سے بڑی تسلی دینے والی اطمینان دلانے والی ہر اس شخص کو جو اللہ کے دین کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہو حق کا تعلیم ہو حق کا جویا ہو اللہ کی رضا کا تعلیم ہو پھر یہ کہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو اس کے لیے جدوجہد اور جہاد کر رہا ہو اس سے بڑی جو ہے اطمینان اور تسلی دینے والی آیت کوئی نہیں ولدین جاہدو فینا لنا دیم سو اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جہد کریں گے جہاد کریں گے تکلیفیں اٹھائیں گے قربانیاں دیں گے ایسار کریں گے اپنا وقت اپنی محنت اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے جہاد کا وہ پورا تصور لے آئیے سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جہاد اور قتال کے وہ سارے مراحل اور وہ آٹھ نو منزلیں میں جہاد کے بیان کر چکا ہوں کہ جس میں جا کر نمی منزل قتال بنتی ہے آٹھ منزلیں اس کے نیچے موجود ہیں وہ جنگ نہیں ہے وہ جد و جہد ہے وہ محنت ہے نفس سے جہاد ہے ماحول سے جہاد ہے شیطان سے جہاد ہے پھر یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے غلط تصورات کے خلاف جہاد ہے غلط عقائد کے خلاف جہاد ہے پھر یہ کہ پیسو ریزسٹنس کے دور میں مکے میں جہاد ہو رہا ہے صبر کرو جھیلو مصیبتیں برداشت کرو جہاد ہی کے مراحل نہیں آخری مرحلہ آتا ہے جب کوئی حزب اللہ اتنی طاقتور ہو جائے اس کے پاس اتنی قوت فراہم ہو جائے جمیت اتنی فراہم ہو جائے منظم ہو تربیت یافتہ ہو پھر وہ چیلنج کرے میدان میں آئے پھر وہ قتال کا مرحلہ آتا ہے تو یہ منازل ہے جہاد کی ان تمام کو سامنے رکھ کر و جاہدو جاہدوفینا جو لوگ بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے اور لوٹ کر لیجئے پہلے رکوم بھی آیت آئی تھی ومن جاہدی وہاں استغنا تھا اللہ کی طرف سے یہاں اہل ایمان کے لیے دل جوئی اور تسلی کا انداز ہے جو بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہمارے لیے محنتیں اور مشقتیں کریں گے وہ مطمئن رہیں لنا <دِيَنَّهُم> پھر وہی جو, جو سب سے زیادہ تاکید کا اس کو ہم لاز من رہنمائی کریں گے ان کے راستے کھولتے چلے جائیں گے ہر منزل پر ان کی رہنمائی کریں گے ہر چوراہے پر بتائیں گے کہ کدھر بڑھنا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے لنا دین ان سو ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اپنی, اپنی راستے اوپر کشادہ کرتے چلے جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اس سے بڑی تسلی اور کس بات میں ہوگی اور یقینا اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے جو دین کے اس راستے میں خسد اور خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں جو احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کرے انہیں اللہ کی مائیت حاصل ہوتی ہے اور جنہیں اللہ کی مائیت حاصل ہو جائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے صبر و مساورت کی ہر کٹھن سے کٹھن منزل آسان ہوتی چلی جاتی ہے بارک اللہ لی و فی فرقرآن العظیم و نفانی ویا کم بل